اللّٰه واحمد الله سميع عليم نشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الرحمن الرحيم قدر لي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ان ان كان يقول عند الاذان يريح سے پہلے آپ نے یہ پڑھ لیا سے نہیں امام شاطر رحمت اللہ علیہ، آ... نہیں بلکہ اذان کے یہ بابر اس والے میں تھا کہ ازان کے جواب میں نام کے جواب میں کیا کلمات کہے جائیں گے کیا وہی کلمات جو مرزن کہتے ہیں وہی سامع کہے گا یا کہ اس کے علاوہ کچھ اور کلمات مات بھی تو نام شاقی رحمۃ اللہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ بالکل وہی کلمات جو مرزن نے کہے وہی کلمات مات سامع سننے والا کہے گا بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی قبل ہے جب کیا حرآ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ سوائے حیاء اللہ کے باقی تو وہی کلے کہے گا البتہ دلیلیں آپ کے سامنے دو دلی آ چکی ہیں تیسری دلی سے وقت से رسول سے اس تحریر کا خلاصہ یہی ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آ رہی ہیں اس میں مختلف ایک آ... حضرت حضرت ہیں اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب یہ چار صاحب کرام رسمان اللہ مجمعین نقل کر رہے ہیں روایت کو اللہ ہے. ہے نہیں مسود اما اور حضرت عبداللہ جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل صلاح اور حیث کے مقابلے میں مختلف دعاؤں کا کہا ہے تکبیر، ان کے جواب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ, کہ ان کے جواب میں وہی کلمات, کے حیثیں جو ہیں، اقامت کے کلمات. لیکن جہاں تک بات ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث گلری کے ادارے میں تو موتنا ہوں بیتنا کہ جس طرح وہ کہتا ہے وہی کلمات تم کو ہو تو اس کا تعلق سے السلام، السلام، السلام، السلام، نہیں اس میں یہ بھی بلری کہ اسی کو دوبارہ بھی نہاد تذکرہ کریں گے کیونکہ یہ ذکر نہیں ہے آپ نے جو یہ فرمایا ہے اس کا تعلق ذکر سے ہے لہذا جن کلمات اذان کے اندر ذکر کے معنی پائے جاتے ہیں وہ تو ویسے ہی کہے جائیں گے لیکن جن کلمات کا اندر ذکر والے معنی نہیں ہے تو فلم کے مقابلے میں کوئی اور الفاظ کہے جائیں گے اور وہ کیا ہیں کلمات حیا کے مقابلے میں کوئی بھی ایسے کلمات جو ذکر فرمند دے گا. اللہ اور دیگر الفاظ آپ کے سامنے وسلم نے موقع پر, پر شفاف کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جس نے ایسے ایسے پیمانے میں اس پر شفاف کر جائے گی واضح ہو جائے گی دیکھا ذرا اور اس کی طرحیت الله بہترین کیا ہے کہ اس کے لئے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی طرحیت سے پیدا کیا کہ آخر اللہ علیہ وسلم نے ایسی طرحیت کیا اور اس کی حکم حکم نے ایسی طرحیت کیا لیکن میں نے ربیو بن سلیبان الموتنم نے شعیم بن اللیث عن حکاین بن عبداللہ بن قیس عن عامر بن سعد بن نبی بطاسر عن عن رسول اللہ صلی اللہ و قال من ہیں جس <سؤال> <سؤال> <والآذان> شخص نے سنی کو سنا اور یہی تو یہ, کہ یہ فرمایا اب اس کو یوں ہم وضاحت اس طرح ارشد اللہ, اللہ کے مقابلے میں تو یہی کہہ دے گا جہاں پر رضی ربن السلام دین ہیں جو شخص ایسا کرے گا تو اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے وہ پھر الب الم کے گناہ معاف ہو جائیں گے اب یہاں پر حي على الصلاه حي على الله کے مقابله میں گویا کہ ذکر ہے انی اللہ تبارک و تعالی قدل اللہ ربن المسلمین اب قال حدثنا یونس یونس بن عبد الاعلی قال حدثنا عبد الله بن یش قال حدثنا لیث بن کربشادین اب یہ قال حدثنا ابو فضیلہ قال حدثنا سعید بن المسید عن عوفیل قال حدثنا یحیی بن یزید عن عبید اللہ بن المغیرہ قال من محمد اضافر یہ روایت اچھا اسی کے بعد عبد الله بن محمد بن نعمان الصقيل قال حدثنا يحيى ونيحيى النسابوري قال حدثنا عمرو بن سعد حدثنا يونس بن عطاء بن شهاب بن عبد الله بن مسعود الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امام مسلم یقول اذا سمعت ندا فيؤكد فيؤكد بالمنادئ يكبر ويشهد لا اله الا الله محمد اب دیکھیں سنیں تو جب پیو قبر تقبیر کیا تو یہ بھی تقبیر کیا ہے اور جب جو مرزن ہے منادی ہے وہ جب صلی اللہ, اللہ, اللہ محمد رسول اللہ کہ بھی کیا کرے گواہی دے ثم یقول پھر جو سامع ہے وہ کیا کہے یعنی حیل جب منادی کہے اب جو مرد سامع ہے وہ کیا کہے اللہ محمد وجال فی ال فی النا فی الحین بھی ہے یہاں پھر علین ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں میرے پاس جو نشخہ ہے درجت ہو یہ آپ کیا کریں یعنی آپ سلم کو وسیلہ عطا ہو یعنی وسیلہ مقام محمود و جان فی العلیہ فی الین درجت ہو وفیل مصطفی محبت ہو وفیل مقربی ذکر شف یو ملطیا اگر جو اس طرح کہے گا تو اس کے لیے آپ کی شفا کیا ہو جائے گی لازم ہو جائے گی لفظ یہ دیکھ لیں دعا کا محمد محبہ جو, جو خاص لوگ کا تذکرہ تو اس طرح پتہ چلا کہ مقابلے میں وہاں پر مختلف دعا ہے اچھا جی عبد الرحمن هو عامه قد مشی قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الماذنا قال اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه افت سيدنا محمد الوسيله وضع المقام المحمود الذي يوعد به المحمود الذي حضرت جابر علی اللہ کی تو اس میں جہاں تک شہادتیں تک کا تذکرہ ہے یعنی اس میں تو یہی ہے کہ یہاں پر اس کا خطرہ نہیں ہے شاہدین تک کا لیکن پہلے کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ شاہدین تک تو وہی کلمات مار اور اب یہ ہے کہ اذان کے بعد کے حوالے سے یہاں پر یہ دعا ہے کہ جب اذان ختم ہو جائے اذان دے دے تو اس کے بعد کیا ہے کون سی دعا ہے تو اس میں صرف اس دعا کا کیا ہے تذکرہ ہے اس کی ایک صنعت بھی ہے ابن قال, قال حدثنا فاران قال فاهم قال حدثنا بني عيمن محمد بن زهين عبد الرحمن بن الحق عن حفصه بنيه شنات عن حفصه بنت ابي كثير عن ابيها قال علمتني ام سلمہ رضي الله عنها فقالت علمني الرسول صلى كان عند الاذان بالغ يقول اللهم ان اور وہ اپنے باپ سے وہ کہتے ہیں مجھے ام سلمہ نے سکھلایا نے اور یہ ساتھ میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے اور آپ نے یوں فرمایا کہ ام کہ جب کیا ہو جائے مغرب کی اذان ہو تو مغرب کی اذان کے بعد تم کیا کہا کیا کیا کرو یہ کیا ہے اذان کے آزانِ مغرب کے وقت یعنی جب مغرب کی اذان کا اذان بھی جائے تو سمجھیے تو اللہ ہم آئندہ اس کے اخباریں لگیں گے اللہ یہ رات کے آنے کا وقت ہے یعنی رات آ رہی ہے تو اس کے اخباریں نہاری اور دن کے جانے کا وقت ہے اصوات دعا اور تجھ سے یعنی تیری کی آوازوں کا وقت ہے حضور صلاح دیکھا اور تیری نماز کا وقت کی حاضری ہے یعنی اب نمازیں بغیر پڑی جانی ہے یہ کئی کئی باتیں کر کے یہ دعا مانگ کر آگے کیا تیری دعا مانگی ہے پھر پھر بھی خیر یہ جو روایات گزری ہیں تو اس کا خلاصہ احادیث ہیں ان کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ, یہ تمام آثار ہیں اب اس کے مقابلے میں آزان کے وقت کیا کہا جائے گا وہ الفاظ کہے جائیں گے جواب میں آزان کے جو ذکر پر مشتمل ہے ورنہ آپ دیکھیں گے تو یہ لذفات کا آزان کے جواب سے تعلق نہیں ہے لیکن ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اذان مسجد کے جواب میں وہ کلمات کہیں کریں جو ذکر پر مشتمل ہو اب دیکھیں یہاں پر یہ جو, جو ہے یہ جواب المسلم جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں دعا مانگ رہی ہیں اس کیونکہ ذکر ہے اس سے کلی ہوئی روایت میں کہ اذان کے آخر میں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اذان مؤزن کے جواب میں جو کیا ہوں ذکر وغیرہ پر مشتمل ہو اور ذکر پر مشتمل ہوں تو بس ساری کی ساری اذان ذکر پر مشتمل ہے ہے ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں بلانا ہے مناسب یہ ہے کہ وہ وہی کلیمات بن ہو جو آپ نے اور جن کلمات کے کی اندر کیا ہے نماز کی طرف بلانا ہے پھر اس کے مقابلے میں جن کلمات میں نماز میں اس کے مقابلے میں ہوگا وہ ہیں. کہ کیا کیا جائے وہ کلیمات ہی لے کہیں جائیں پہلا جو مسئلہ تھا کہ کے جواب میں کیا وہی کلمات دہرائے جائیں گے یا اور کلمات کا اضافہ بھی کیا جائے گا وہ مسئلہ یہاں پر آ کر مکمل ہو چکا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے کے ساتھ آ چکی ہے یہاں سے وقت دوسرے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں کہ آیا آزان کا جواب دینا واجب ہے یہ سنت اور مستحق ہے اس میں بھی دو مسئلے ہیں اس میں بھی دو مسلح جی آپ کو یہاں جی یہاں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آیا خزان کا جواب دینا واجب ہے یا سنت اور مستحب ہے اس میں بھی دو مسئلے تھے پہلا مقصد احنام کا ہے یعنی مام اعظم ابو یوسف مام محمد رحمت جی تو دوسرا حصہ یہاں سے یہ ہے وقاد کالا قومن سے مراد احناف وقاد کال قومن سے مراد احناف ہے لیکن میں نے بتا دیا کہ احناف کا مختلحی قول یہی ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہی ہے گویا اب سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اذان کا جواب دینا سنت اور مستحب ہے واجب نہیں البتہ مقدمین متقدمین احناف کا یہی ہے اذان کا جواب دینا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لہٰذا یہ مراد ہے فخال اقوام سے مراد جمہور کو کہا اور خود امام کہاوی رحمت اللہ علیہ بھی اب ان کی دلیل آپ کے سامنے آ رہی ہے روایت کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سے روایت کرتے ہوئے القامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ایک مؤذم کو ازان ازان کہتے ہوئے سنا جب اس نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا کہ یہ فطرت پر ہے مطلب مراد یہ تھا کہ یہ کیا ہے فطرت اسلام پر ہے یہ اسلام کی فطرت یہ ہے یعنی یہ شخص فطرت اسلام پر ہے پھر جب اس نے شد اللہ, اللہ تو آپ صلی اللہ فرمایا کہ ہم بھاگے کے دیکھیں کہ وہ کون ہے ہم نے جا کے دیکھا تو چرواہا تھا اور نماز کا وقت ہو چکا تھا تو اس کے لیے وہ کیا کر رہا تھا اذان دے رہا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں اسی طریقے سے وقت صح... رسول اللہ علیہ وسلم اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موضم کی اذان سن کر کیا کہہ رہے ہیں وہ کلمات کہہ رہے ہیں جو مؤذن نہیں کہہ رہا بلکہ اس سے مختلف کلمات کہہ رہے ہیں بلکہ اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے یعنی کوئی بھی جواب نہیں دے رہے اذان کا اس یہاں پر اللہ کے مؤزن کو سن رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی جواب اذان کے متعلق کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے لیے جب اس نے اللہ اکبر اللہ پر کہا تو آپ نے کہا کہ یہ فطرت پر ہے اور دوسرے پر اس کے لیے خوشخبری سنائی کہ یہ جہنم سے بچ گیا تو معلوم یہ ہوا کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے اگر واجب وہ ضروری ہوتا تو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اذان کا جواب دیتے ساری اذان کا اور اس کے بعد جا کر آپ کیا وہ کہتے ہیں کہ الاستحباب جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے واجب نہیں پکانا دل کی دلیل کیا ہے لفظ جب جمع کی طرف پر ہوتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے سمعے اللہ وبر اللہ وبر تو آپ نے فرمایا فطرت یہ کیا ہے فطرت اسلام پر ہے کہ وہ شخص فطرت اسلام پر آگ سے بچ گیا محفوظ ہو گیا راوی کہتے ہیں ہم بھاگے اس کی طرفے صاحب و وہ چرواہا تھا جانوروں والا یعنی بکریوں کے ریہوڑ والا ادرک ادرک سال نماز کا وقت ہو چکا تھا سلال کی. اللہ اللہ کیسے ہے سبیس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نحت قد منا دیا آپ نے مزن کو سنادی سنا. وہ اذان کرا تھا فکالا فکالا غیر مقال آپ نے وہ کہا جو مرزم کے کہنے کے علاوہ تھا یعنی مرزم کہہ رہا تھا آپ نے اس کے علاوہ تھا وہ نہیں کہ وہ کلائی قول بس یہ اس بات کا دلیل ہے آپ کا یہ والا ارشاد منازع ایجاب یہ بطوری اجاب کے نہیں ہے یہ کیا ہے استحباب پر مبنی ہے خیر اور فضل کے حصول کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ لوگوں کو دعا ہے کہ وہ نمازوں کے بعد دعا پڑھے دعا کریں لیکن نماز کے بعد دعا کرنا بھی کوئی لازم اور واجب نہیں ہے لیکن اس کے خوابی ضرور ہے کہ